تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دینا کا علم تھا اور انہیں پر الٹ پڑا جس کی ہنس بناتی تھے